الحمد لله وقفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد من المصطفى وعلى آلهي وأصحابه وعلى آلهي وأصحابه للصدق والصفاة ما باذ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي arsala rasulahu bil huda wa din al haqq ہل مشرخون تو بلاہر سد اللہ مولا ن لازی مل گنار سو لیم الله علیکہ سیدی وعلی آلکہ سیدی وعلی آلکہ سیدی شفیع المذنبین فادل نوجوان حضرت علامہ مولانا برادر محمد محمود احمد صاحب ساقی برادرم حضرت مولانا محمد نئی صاحب نقشبندی دیگر سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و سنا درود ختم لمبیا لہو تحیت و سنا تو بعد اج رانا ہے ہے ہر تلا جشان بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو تو معفو فرما نوسور شیتان د فتنیا تو دائمی پناتا فرماوے جناب الہاج مولانا احمد دین صاحب دی اس جامع مسجد دے اندر دوسری مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے دعا گوا اللہ رب العالمین مولا صدقہ مدینے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم دا اسان تمام دی حاضری قبول و منظور فرماے جس مقصد آستے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی اس مقصد کا سدکا ساری اندر نجات فرماوے حضران گرامی منوان ہے شان سیدنا سدھی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بھی اسی حوالے مخاطب رہے گا اللہ تعالی جلا شان ہو اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نو جیڑا دین عطا فرما کے بھیجا اس دین نو اللہ تبارک و تعالی تمام ادیان باطلا غالب کرنا چاہتا س کہ ہر دین مغلوب ہو جائے اور ہر دین والے حکم اللہ دے دین اسلام دا ہی نافذ ہوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی مجوسی کوئی, کوئی ہندو ای جس مقام تے بھی ہے وہ آپ اپنے مذہب دے اندر اگر روے پیا مگر اس دا ہوتے حکم سڈے دین اسلام دا ہی نافذ ہونا ہے صرف عرب کا خطہ کا ایسا سی جتھے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتے دو دین جمع نہیں ہو سکتے ہر بال بالکل کسے قسم دی ذرہ برابر نرمی نہ ورتی گئی اس واسطے کہ محبوب خدا وچ پیدا ہوئے دے وچ آپ سرکار جوانی چڑھے اس دنیا تو تشریف لے گئے جخان سب کچھ ویک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دانا موجزات دے موجزات اور دلائل وے لوگ جڑے سانا انہا واسطے پھر نرمی نہیں ورتی گئی اناس یہ حکم سی یا اسلام قبول کرو تے یا پھر مکے مدین مدینے چرب نکل جاؤ ابے سرکار نے اپ اپنی ہیات طیبہ ادر ہی سب کافر ختم کر دیتا کئی موت تے گھاٹ اتر گئے اور کئی خوش نصیب نے ایمان دی دولت قبول کر لی عرب دے خطے تو علاوہ جڑا عجم دا خطہ ہے ارب تو علاوہ باقی سارا ہی ازم شمار پاوے او سمندروں پا رہے تو پامے اڑا رہے اس سارے علاقے تے اجازت سی بھی کافر کافر رہ سک مگر ان دنیا کے دنیا کے رن واسطے اسلامی قوانین کا پابند ہونا پڑتا تاکہ شان لے حالت دینے کل دی ظاہر ہو جائے ہوں اللہ تعالی نے اپنے پاک محبوب سرکار دی رسالت دا مقصود اے دسیا کہ میں تمام ادیا اپنے دینے نو غالب کرنا ہوواللوی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہرہو عالد دین کل لے ولاؤ کارحال مشرکون پاوے مشرکانو کچیچیاں پہیاں چڑھ دیاں نے ولاؤ کارحال مشرکون دا پنجابی ترجمہ ہے مشرکانو پاوے کچیچیاں چڑھن تے جو مردی پیا آوے اللہ فرماؤں ہے میں محبوب نیجیا دینے حق نال میں اس دینے حق نو اس محبوب پاک سرکار دے وجہ دے نال پورے دیتے غالب کر دین ہوں اے مقصد سی اللہ سونے دا گل سمجھا جی اے غرض دسی گئی اس واسطے میں بھیجا تمام ادیان ادیاان اپنے دین غالب کرنا ہوں اس اپنے دینے حق نمام ادیاان غالب کرنے اللہ تعالی نے جہے جیڑے, جیڑے بندے چن چن کے اپنے نبی لائے سن یہ مطلب لوہے محفوظ خالے کے کائنات کی نگاہ سن کہ ان مجاہدہ کے سدقے ان دے, دے, نال دے طاقت دے دور دن دے دین نارے دی غالب کر دینا یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ تعالی کا منصوبہ جڑا سی نا رب سونے دنسوبہ کہ دین غالب کرنا ہے جنہ دے ذریعے غالب کرنا ہے وہ جماعت اللہ تعالی دے منصوبے دے وچ لکھی ہوئی ان سارے سرے فہرست سی کے اکبر لکھا سا پھر اس جماعت دیاں صفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی ہو والذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیزہرہو عالدین کل ولا کرشر کو اللہ فرما میں آل جدو رسول سونے نو بھیج آئے ہدایت دے کے ساری کائنات کا ساری کائنات لئی ہدایت دے کے تے دین حق دے کے جدو بھیجے آئے میرا منصوبہ یہ سی میں اپنے دین نو رہ لشر ہن رب سونے د اس منصوبے دے اندر جڑی جماعت نامے لکھی چن اس جماعت دیاں سفت اللہ سونے نے ایک اور سورت بیان فرمائیاں نے توجہ فرما وہ خال کے کینا تک اور جگہ تے فرماؤں ول اشدا لفار روح ماہ بینہم تراہم رکع السجدہ ذیاب تغون فضل من اللہ ورد وانا اللہ سننے میں اس ایت کریمہ کے اندر انہاں مجاہداں انہاں مجاہدین ان ہزور سرکار دے جناب دینے حق نونات غالب ਦੇ والے جڑے سنجی جہی جماعت سی مجاہدی ہزور غلام دیا سفتوں چہلی سفت ان بیان فرمائی اشد پہلی سفر او کافران اتر سخت ہون گے ان شدت ہورمینا شاید انی نہیں ہاں جی وہ گول مول نہیں ہوٹے نہیں ہو گے وہ مسلحت والے نہیں آن گے ہے جی وہ درگے نہیں ہو گے وہ جناب جی مانڈا مانڈا پاؤ والے نہیں آن گے وہ ایسے حق والے آن گے اشیدا لل کفارے اے رب سونے دے منصوبے جڑے بندے آئے سن اللہ نے اونا دی پہلی صفت بیان فرمائی اللہ دے بندیا رب توجہ فرما ترما صحابہ کٹی چڑھ والے سن تے مکہ دے اندر سن جدو مدینے دن آ گئے پھر کٹن والے بن گئے ہے جی ابھی نرم سن تے اتے سخت سن جے نرم سن تے تک باہر آنا پیا مکہ اپنا وطن چڈ کے تے مدینے آ گئے بیچارے جد سخت بن گئے ادا لفارے پھر مدینہ چڈ کے مکہ بھی فتح ہو گیا تے دنیا بھی فتح ہو گئی قربال جاوالا دیا بندے آدلا شریق مولا نے کافران دی تمنا قرآن ذکر فرمائیے کافر یہود نسارا مشرق ودو ودو لاؤ تد ہینو فا ہ اللہ نے فرمایا محبوبا کافر تو ہولا ہاتھ رکھے نرم ہو جائے ودو لو تو دہ دہنو فایو فاجو تے نون محبوبہ خبردار انہوں دے انہوں دیا نرمیاں پاسے آنا نہیں رگڑا پھیر کے رکھنا یار <laughs> <laughs> دل والمنافقین اے نبی دے جہاد کرو کا فرتے دے خوب تس کے رکھا جی واغ لوز ترجمہ تس کے رکھا جی انہوں آخو نا سبھال اللہ جو اللہ کی مہربانی مینو بھی اللہ نے سخت مداج بنایا جس نختی مل جاوے نا سمجھے اللہ سوڑا میں نو حضور دے غلامہ میں شامل پیا کردھا ہے خدا دی قسم کر کے آنا رب فرماؤں دے والذینہ ماہو جڑے میرے نبی دے آلے دوارے لینا جیڑے میرے نبی دے نال لینا دی صفح دے ویشدہ آلالکفارے کافرا واسطے سخت ہونگے کافراں واسطے شدت دے اندر ادر گی معلوم ہوا جنہوں شدت مل جاوے سمجھے رب مین حضور دے گلاموں میں شامل کر لیا آئے تائی والدرت برے بھی فرما نے دشمن آمدی پیشیدت کیجئے ارے دشمن لہ دو سے کیا مروت کی جی ملے دو سائ <تصفح> <ملہ دو سے تصفح> ایک مثال کے نال لادیا بندا جدو ٹھو نکلیا ہوں دا، لتر کیوں چڑ لینا تیرے پیر کی بن جانا اسلے فٹ لاتے چک لینا ٹھو ویک کے حالانکہ تے اللہ دی مخلوق ठूं वेंद्या लित्र फल लैदना सप वेंद्या सोटा फल ला बगयाल वेखे सूर वेखे फौरन असला चुप लैदा है खुदा दे बंद तु पता है ए बीमा एनु ना भी कुछ आख्या इस मुड़ भी मैनू डग मारी देना छ्डना नहीं اسے واسطے کئی انسان سپ درگے اس دھرتی شکل انسانوں والی آ مگر کم ان کے ڈنگر جانور آدھے ہاں جی اللہ وحد شریق مولا نے انستے فرمایا ਹਮ। آپس نرم ہوفر جی سختی پسند پس مہربان ہونا بعد پہلو نمبر تی رکھی ہے معلوم ہوا رب سونے دے دشمنا دے جنی دشمنی رکھیں گا جنی سختی رکھیں گا تیرے تے مولا سونا مہربان ہو جاوے گا بندہ توجہ فرما <سؤال> حضرت دے کپڑے دھوتے سن سڈے کپڑے خراب سے پلیت ہو گئے قربان جاو جنہ در سختی سی مولا سونے نے جنت کا مالک بھی انہوں نے بنایا سارے شدید سخت سارے جن نے بھی سخت سن خدا دی قسم کی قسم لوکی عمر بن خطاب کا نام شدید رکھ دینے کہ عمر بنائی ہی سخل سی مگر میری تحقیق کے مطابق امر نالوں سخت سولہ سدھی کے اکبر سی دن دینا امر کے پاس کو بھی نہیں خدا کی قسم کر کے آنا جی امریک شدت آئی نا حضرت عمر حضرت کے اکبر سرکار بھی برکت نہ آئی ہوں اگے میں بیان کراگا تسا ویکنا کہ جد میدان آئے نے عمر نیمر ڈول گئے نے مگر صدیق ہمیشہ قائم ہی رہا ہے توجہ ہے کوئی نہ ڈٹ گیا سبحان اللہ مدینے دے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دشکان سدکے جاوا شدہ شدت ہولندر لاہوری اللہ مائکبال فرماؤں کلندر لاہوری اللہ مائکبال فرما مومن دی شان مومن دی شان کی گرہل کا یارا ہو برشم کی طرح نرم گرہل کا یار ہو بریشم کی طرح نرم گرہل کا یار ہو تو برشم کی طرح نرمی رزم کو قربان جاوا کلندر لاہوری بھی اہی گل کر گیا ہے جڑی اللہ دے قرآن نے یا آلہ حضرت فاضر بریلوی زبان نے کی فکیر دی دی جے توجہ فرما اللہ دیا بندے ہاں جی آشق جڑا غیرت سختی بڑی ان دے جی اندر ہاں جی اے جناب والا حضرت سسن بسری فرماو دے لی فرمایا میں صحابہ گرام نو ویک جنہ دے کپڑے گہرا کافرا لگ جاف کرتے سن کر دھوئے سن سختی مثال ہے دے اندر نرم تہربان ہوں دے سن میرے مدیجار ہزور گلام آپس نرم ہونا تے مہربان ہونا ایک دوسرے قربان جاوا جناب والا جنگے اندر جناب والا ہاں جی مسلمان شہید ہون دیوار جناب سات بندے پے نے سات بندے نے ایکو پیالہ پانی دا گیا ہے ہاں ستے پیاسے زخمی ہوئے پے نے ایک پیالہ پانی دن آپس سن آپسنت وجو فرما جنا پھر کی شان ملتی ہاں آپس کنہربانی کرلا پانی در دے جانا تیج نو پیالہ چکر کر دیا کٹ دیا کٹ دیا آخر پہلے کول کلو سارے شہید ہو جائے مگر پانی کا پیالہ اوے دا رہا ہے ہزور سرکار کے گلاما دی شان اپنے مگر دوسرے پرا نو دکھ دینا گوارا نہیں قربان جام دیا بندے لوگ نے جنا دلوں کلما پڑیا انہی ورن زبانی کلمہ ہری کوئی ہاری کو زبانی کلمہ یار ہری کوئی پڑدا پر دل کا پردہ کوئی جت کلم دلی د پڑیے ات زبان ملے ملنا تھوئی ہو دل دا کلمہ یارا آشک پڑ کی جانن یار گلوئی او اے کلما منو پیر پڑھایا وہ پیر پڑھایا Anubir paraya Te matad suha gal Oye O O O O O O O O O O O O قربان جاوا اللہ قربان جناب تو جو فرما دے رضی اللہ دیا بندے ہاتھ وجوہ کو ملفوز آریف لکھتے پیا مرد ہے ایک پاس کافر پیا مرد کافر پیا مرد ہے جس بندے دے دل چ رحم آ گیا کافر نو بچا لوا کتا مر جائے اللہ سونے تو تعلقہ کٹیا جانا کیونکہ رب کے دشمن والے پاسے خیال چلا گیا خدا پہ بندے کی شاو شفاروہ بئی نہ ہو مارا یہ دو سفت آ تیجی صفت تارا ہوم رکال سج جہاں حضور سکارے آشکا پہ دس دا جی جدو گا ہاں جی وہ رقو تے سجدی اللہ دی عبادت مصروف ہونگے ہاں جی قربان جا توجہ فرما جناب کہ چوتھی سفر پہ اخلاص نہ ہوگا ہر کم تو اللہ کی رضا لب بن گے لوکان دی رضا مقصود نہیں ہونی صرف نگاہ رغب دی ہونی ہے کی مطلب انہاں نو جناب والا <سؤال> یقین کامل <سؤال> تے اخلاص کامل دی دولت مل جانی ہے ہن پہلے نمبر دے شدت آوے گی دوسرے نمبر دے اوتے رحمت آوے گی اپنےاں واسطے ہن جی تیسرے نمبر دے اوتے اللہ دی عبادت اللہ دے ذکر فکر دے اندر ہی مصروف ہون گے قربان جاواں چوتھے نمبر دے اوتے اللہ سونا فرماؤندا ہے ابتغائے فضل اللہ اللہ دا فضل تے رب دی رضائی لبدے گے ہر ویلے مولا کم پیچھے راضی ہو جان قربان جاوا چوتھی سفت یاد رکھنا جناب والا ہاں اللہ سونا چوتھی سفت بیان فرمائیے کہ اللہ اخلاص ہمیشہ ہر کام کرنے کی راضی کرنے دی, دی, راضی کرنے دی؟ بولو تو سرامر سجا دا رب نو کرکٹ کھیلتا نہیں دیکھے گا جو کرا مرکا سجدہ کرکٹ کھیڑا نہیں ویکے گا فٹبال کھیڑا نہیں دیکھے گا میں اگلے دن گیا ایک مدرسے آئے مک پینٹ پا کے سی وال میرے سامنے پہ جی جائے میچ کا مقابلہ میں خدا دیلہ آ گیا ہے جیت کے آئے ہو گئے میچ مبارک باد پہ دین ایک دوسرے میں آؤ دے تو جنگے پندرے کا قلعہ فتح کرائے جائے نہ پتا کلو شیتان وام لہوت سا ہر شریف ربد ال فتح القدیر شراہد آیا مدینے دے دا تاجدار دی شریعت دا مسئلہ فرمایا ہر وہ کھیل جس کو شیطان نے ایجاد کیا اور آخلے غفلت کھیلتے ہوں وہ حرام مسلم ہے وہ مسلمان پر حرام ہے مسلمان پر اس واسطے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیڈ صرف وہ رکھے نے جیڑے جہاد دی تربیت والے جہاد دی تربیت والے قربان جاوا بہرحال جناب جی من بات گئی ترام کا اوناں دی شان اللہ دی عبادت کرن گے رات دین ساری کر کر روమని یاراں نیند اکاں تھی ڈھونڈے او فجر ہو گل ہر سب تھی سید نہ سی جگبر اللہ تالا دے حضور دے د دے سردار سن جنا دیا رات جاگ دیا گزر ج خدا دیا بندے آخر کیوں نہ جنہ لو امن کی نیند سوا ہوفلت نیند ہی جالمان خراب کرتے برباد کرتے چلا سونے نے مثال توجہ فرما اللہ فرما ماسالو ہزور سر گلام جی پچھلیاں چار شانہ شفتوں کول نے انہوں مثالہ اللہ فرما میں کیت کھے دی ڈٹ کیا اللہ لگائے حضور سیدنا پیر مسالا آپ قرآن حضور سیشا کا جیڑی مثال رب اگے دینا چاہتا ہے میں آ مثالا پیچھے توڑا تن جیل سر ہوں کہ مثال ہے اللہ فرما کزر جی میں فصل اپنی دی کدی ہزور سرکار دے یار آ اس بھی مثال جدو ہزور دار مکے سن اس ویل اسلام جمیا ہزور سرکار گلام پروںبڑی کڈی اس بعد دجہ مرلا آ گیا کدر انجا شپ آہ فا دا مکے کمزور سن جدو مدینے میں جا گئے راہ ہوں اور فصل نے اپنی ڈنڈی تکڑی کر لئی فس تگ تیسرا مرلا آیا مضبوط ہو گئی فستا سوک اپنی ڈنڈی تے فصل قائم ہو گئی ہے چار مش چار مرحلے فصل دے اس بعد کٹی جی توجہ رکھنا جناب جی اے چار مرحلے اللہ سونے نے نبی پاک سرکار دے یاران دے سمجھائے نے مدینے دے تاجدار دے یار جدو مکے سر اس لیے پرونبلی کھی جب وہ مدینے وچ گئے ہن ذرا مضبوط تے جہاد دا حکم ہو گیا مضبوط ہو گیا مدینے دے تاجدار مکہ فتح فرما لیا نجران دا علاقہ فتح ہو گیا توجہ رکھنا نجران دا علاقہ عیسائی جڑے ایتھوں دے فتح ہو گئے حضور سرکار دا قانون سارے علاقے دے نافذ ہو گیا ہاں جناب مضبوطی آ گئی فست فستغلا ہن جناب جدوں اے جناب فرسل دی تیسرا جناب تیسری منزل تے تیہا مرلہ جدوں اوندے جے او مضبو جناب موٹی ہو گئی تو تگڑی ہو گئی اس ویلے وہ شان کدو آڑ کے ظاہر ہوئی ہے جدو سونے سی کے اکبرنے آڑ کے فتوات اللہ ہے بولتے نہیں گئے سبحان اللہ سونا لفظ بھی نال مبارک تے اے جی نال نیکیاں تے لکھن جناب جی ساؤ نہ جاؤ غفلت بھی نہ شور ہوابا میں پسند نہیں کرتا مقصد شور مچاونا نہیں اس واسطے کہ میں سیدنا امام غزالی سرکار دی کتاب مبارک مکاتی بے فرسی آپ دی پڑی آپ فرما جس وائز مقرر دی چاہ تو بنا کہ میرے مجمے شور ہوجد ہو ہوئے حال ہوئے پڑکے ادروڑے آپ فرما بندے چل سب تا کبی گنا ہو گیا ہے، شرک تو بعد جہاں کبی گنا ریاوے والا مقصد یہ نہ ہو او دا مقصد یہ ہودور سکار کی امت نو ہدایت راہ دینا رکھنا سبھان اللہ کتے رہ گئی توجہ فرما لا شالا سان تو کتاب فرما توجہ فرما جناب مدینے تاجدار سلطالم تیجا مرلا فس تگلا جدو یہ موٹی ہو گئی فصل ڈنڈی اس اپنی قائم کر لی تیجا مرلہ جہا حضرت سیدنا دن کے اکبر اور فاروق کے آزم نے پورا ہے سوکھ پھر جب وہ قائم ہو گئے ہر پاس سے توجہ رکھنا جناب لے جو ذہرہ آلہ دین کلے غرض اے رکھی سی اللہ نے میں رسول بھیجیا ہے میرے رسول بھیجن دا مقصود دے وے میں اپنے دینوں سارے دینہ دے اُتے غالب کرنا ہے اللہ دے ابن دے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے سرکار چلے گئے فقط نجران دے عیسانیا تک حکومت سرکار دی قائم ہو گئی ظاہری ظاہری حکومت قائم ہو گئی باتی سرکار دی ساری خدائی دے تھی آخو دلیل سونے ادھر میرے مدینے کے تاجدار دی بارگاہ چک بھی آیا ارد کی یا رسول اللہ مینو بیت الحم وہ علاقہ جب حلر تیسا لے سلام جمے نے وہ مینو لکھ دو میرے نامے کر دو ادور سرکار مسکران لگ پہ صاحب کہ ہال کافران دے ہاتھ مینو آنے لکھ دے کافران بینت الحمد علاقہ بادشاہی یا کس طرح کی بات چاہیے سابی آلور ہوں لکھ دو سرکار فرما اُرا کرو کھا کر آنا کیوں حالے تتا بھی نہیں ہوا یار رسول اللہ مین پتا تے کہڑی شاید کھلونی ہے تصا سا سارا جہان ہی پتا کر ل کالے کے کل نے آپ کو مال کل بنا دیا کالے کل نے آپ کو مالے کل بنا دیا خال کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں یہ صحابی فرمان عرض کردہ ہے سنے آمینو پتہ ہے اے سارا علاقہ تسام فتحی فرما لینا ہے توجہ فرمانا حالانکہ مدینہ دے تاجدار اس علاقے دے خود فتح کرن تو پہلو ہی چلے گا دنیا تو اور توجہ رکھنا مقصود رسالت کی سی سارے دین دے دوتے اللہ نے اپنا دین غالب کرنا سی حال غالب نہیں ہویا ظاہری طور پہ حضور چلے گئے ہالے کیسر دی حکومت پئی سی او دے یورپ تک وہ حکومت سی عیسائی مذہب دا بادشاہ سراب مجوسی مذہب دا بادشاہ سو بادشاہ کی ادی پوری دنیا تے حکومت سی باقی ساری خدائی سلطن دو سلطنت دے قبضے کے اندر سی توجہ فرما جناب ان اللہ واد شریق مولا نے دین نالب کرنے واسطے رسول اللہ نو بھیجیا سی دین غالب نہیں ہویا سرکار چلے گئے انے دو بادشاہیاں سب تو ہال ای سن ہوں توجہ فرما جناب جی جا سونے لے اپنے پاک محبوب دی رسالت دا مقصود بنایا سی وہ مقصود جا پورا کیتا ہے صدیق تو کیتا ہے یا فاروق تو کیتا ہے نارا تحقیق اپنا نعرا بھول ہو یار میں نعرہ نا نارا, نارا تحقیق ہاں نار لے لیا تو لوگ ہی کہ گل سمجھ آئی کوئی نہ کوئی نہل تو دیا ہوسالت کی سی دی تو کیسر کسرا تلے باہر رلاقوں سے او دو غالب ہوا جدو صدیق دے فاروق دی حکومت آئی تے انہ دی شان سی اشدا لفار پھر انہ نے اس شدت دنزر و لوگ پھر جدو جنگا شروع کی کافر کیسر پامے یورپ تک جڑا آج تو ہنو اگل آئی کھڑا ہے ایسے یورپ تک پاوے حکومت جاندی سی پئی ایدروں جدو صدیق دے فاروق دا سوٹا اٹھے آئے موڑ یورپ وان وٹ دے گئے تے جناب جی کس راوی تے کیسر بھی فارس بھی جانے رہے ہر حکومت ختم ہو گئی ہر پاسے نہ حضور سرکار دی حکومت قائم ہو گئی ہاں جی ہر کسے کافر دے مومنٹ تے بھی حکم مدینے داجدار کا دا نافل ہو گیا توجہ رکھنا ہوں کم نبی پاک سرکار کا سی پورا صدیق دے فاروق کی ہا نسم بسر مدینے کے تاجدار نے فرمایا جڑے دو پہ ایک ابو بکر امر یہ اکھ تیر نے تے تن نے کیا مطلب نبی باغ جے جی بندے دے دو بازو آتے نے بازو اپنے نے اگر بازو کم کرے گا وہ بندے دا کم ہی سمجھا جائے گا بازو بندے تو وکھرے نہیں مدینے داجدار نے دسیا جیڑا سی فارو کم کرنگے اے میرے تو وکھرا نہیں سمجھا جی میں ہی کردا وا پیا اور اس گل کی تصدیق اللہ کا قرآن فرما رہ بالکل رب آ میرا مقصد سی مقصد ہے سیما دین اپنا غالب کرنا ہے غالب کرن ابو بکر تو پیا ہے معلوم ہو جا نبی پاگ سرکار ان دوار دا کم حضور دا کم دم دا فیل حضور دا فیل دا فیل حضور دا, فیل دا قول دول دی تابے مدینہ دے دا تاجدار دی تابے داری دی جنگ, حضور دی جنگ دا سنگ مدینہ والے دا سنگ اس واسطے حضور نے فرمایا الحبے سنتی وبے سنت الخلافا راشدین المہدی جین میری سنت قابو کرے جے تو میرے خلیفہ ہدایت والے جڑے نے انہوں دی سنت نابو خدا دیا بندے معلوم ہوا ندینے تاج تاجدار دی سنت وی بار ہاک کے ابو بکر عمر دی سنت بھی بار ہاکے توجہ ہے کوئی نا اب عمر بن خطاب کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اگر دس سال حکومت اس کو اور مل جاتی تو پوری دنیا پر حکومت کر لیتا ساری دنیا ہی فتح کر لیتا اور عمر کیا ہے ہسن تم بن ہسنات آئے آئے ابو بکر دی ایک نیکی حضرت عمر بن خطاب دی شکل سے ایک نیکی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی دیکھنی ہوگی تو عمر دی شکل چ نظر آوے کیوں یہ فراست صدیق اکبر ہے جس نے اپنی مرگ کی چار پائی پر لیٹ کر تو فرمایا عمر کو بلاؤ عمر آئے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا اللہ میں نے عمر کو اس بات کا اہل دیکھا ہے یہ میرے اس بعد حکومت چلا سکتا ہے اگے تیرے سپرد کیتا تلوں کے پیت جاننا میں حضور سرکار دی امت دکھوالا یہ بنا کے جا رہا حضرت عبداللہ عبد اللہ اپنے مسود آئے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نے فرمایا ایک بندہ ایک عورت بیام بی زلخار سی دی فراست ویخ کن سی جس یوسف نیک کے آخر ان گھر چ رکھ لڑا سیا لگتا ہے پتر جہر خوش بخت ہوں وہ اپنے کرتوتوں کرتو جگہ تا, خانے بٹھے سائیکمل بھی میں لا مکر واہٹا جانا پتر بھڑکتا ہوا اس جی شیتان نہیں بھڑکتا ابو ابو ابو ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی मैन आता जी चिश्ती साहबा पढ़ता है मैं पाकमें आदया सह बंद हो जाता सी मेरा अब बैठा मैं उच्ची सह ना लवान कि ना हो जातान आगे भुड़कन दिया टपणी एनू टपी लगी توجہ وجہ فرمان لا دیا بندے مار پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو سرکار جتھے جتھے حضرت صدیق اکبر کھلوتے نے ابے کسی کی ضرورت نہیں خدا ادار قسم کر کے آنا ماتے سمجھی رب سونا منسب ای دے سکتا اگلا ای لوگ نہ ہوگا तू माइन कर ला आप जिनू जोड़ा बंदा दीन की दी गल कोई भी नहीं आती ना आप रखी खड़े होने इलम दीन की ख्याल से जोड़ा दीन सारा झुका बर्बाद की खड़ा हुआ ना रखी खड़े कायम दी। दीन दीन कायम रखी खड़े जा आप नाम इवें रख लें उस भी एवें दे दें वा, वा, बैठा मैं उची सह ना लवान कि दे भी ना हो जाओ यह शतान घुड़कन दिया टपनी टप्पणी लगी समझो फरमान ला दिया बंदा मार प्या करना حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو سرکار جتے جتے حضرت صدیق اکبر کھلوتے نے ضرورت نہیں سی کلونا قسم کر کے آنا ماتے سمجھی رب سونا منصب من نہیں ای سکتا باوے اگلا نہ ہوگائز کر لین ہاں आपा जिन्हों जहरा बंदा दीन की दी गल कोई भी नहीं आती ना आप रखी खड़े उन्हें इलम दीन की ख्याल जीन का सारा झुग्गा बर्बाद की खड़ा उनका ना रखी खड़ा कायम दी। <laughs> दीन दीन कायम रखी खड़ा जाए आप नाम इवें रख ला उस भी इवें दे दें رب سونا نہ اس مہی میں زرے زرے اس رات نے سدی صدیق سکبر صدیق دقب د مدینے کے ساجدار نے اپنے اس یار نو اپنے بعد والا عہدہ عطا فرمایا نام نہیں سی لیا مگر اشارے کی کنارے فرما گئے سن جدو مدینے دے تاجدار مسجد شریف بنا رہے سن حدیث سنا دیا مسندی حوالے وفال وفا امام سمودی سموی لکھ قربان جاوان مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دی جدوں اٹ رکھن لگے بنیاد رکھن لگے آمدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹ لے آدھی پہلو اٹ سرکار نے رکھی صدیق نو فرمایا ت دوسری اٹ اپنی اٹ کی وکھی رلا کے دجی اٹ صدیق دی رکھی تیجی اٹ ہزور سرکار نے عمر بن خطاب دی رکھی چوتھی عثمان غنی دی رکھی حضرت مولا علی مشکل کو شادی اتنا رکھوائی اونا دی اتنا مانگائی کیونکہ مدینہ دے تاجدار جان دے سن علی دی خلافت کسے نو شک نہیں ہونا ایدی خلافت اختلاف نہیں کرنا جنادے بارے روے پہنگے محمد عربی ایدرو مسجد نبوی دی سنگے بنیاد پہ رکھدا ہے ایدرو عقید اہل سنت دا سنگے بنیاد پہ رکھدا ہے کیسا کے بنیاد رکھے حضور سرکار نے وہ پتھر اللہ یہ میرے خلیفے آخر سبحان اللہ توجہ فرما جناب روپیہ کرنا مدین نے دیتا اللہ تعالیٰ وسلم دائے یار سدی کے اکبر ہوں کہ مدینے دے تاجدار دی نیابت جانشی نیا سنبھال دف کچھ لوگ مرتد ہو گئے حضور سرکار دے تشریف لانو اسلے حضرت صدیق اکبر نے بیلیاں نو فرمایا بیلیو حضور جی بےلیوی جہاد کرنا ہے عمر بن خطاب ڈول گئے کلمے پڑھ والے یاد کرو جے وہ کلما پڑھتے ہیں نو ان ماروجے آپ نے فرمایا عمر کی ہے حضور دی شریعت دے کے نو جدا کیتا ہے میں جدا نہیں آن دیا گا گل سمجھا جے سدیق اکبر نے دین دی حقیقت تک پہنچ لے تو سب کے جس نے ہر ایک ڈول گیا ہے سدیق اتے بول گیا ہے بول کی گیا ہے حقیقت میں موتی رول گیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ فرمان ایم تنی حضور نے فرمایا سی میں نقش بندی ادراتوں یا کتابوں میں لکھیا ماں سب اللہ فی صدری شہلا سب اب دو ابھی بکر میرے سینے میں اللہ نے پایا میں ابو بکر دے سینے میں پایا ہے سبحان اللہ ہوں توجہ رکھنا قربان جاوا دردرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے نبی پاک سرکار دی جانشینی دا حق کے میں ادا کیتا ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشاوی اتھے نے سارے صحابہ اتھے نے جناب جی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انا کافرہ نار اجڑے مرتد ہو گئے جہاد کوئی نہیں کر داتے میں جان لگا جے اس مقام تدرہ غور ہوئے او نرم مسلحہ ام ام اصل ہو گیا برفخانے کی بدائش سدکے حضور دے دارہ تو ایمان تے جمان تیر سی ایک بار حضور سرکار نے جہاد دی خاطر صحابہ دی ترغیب کی ترکیب دتیا بننے صحابہ دا خیال بدل گیا یا یار سولہ رہنے دن سرکار نے ہتھیار چڑھایا سن فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہتھیار چڑھا کر پھر رکھ دے اگر تم نہیں چلتے تو نہ چلو محمد اکیلا کافروں سے جہاد کرے گا یہ اسے جہادی کا گل کرنا جس کے بارے اج کل سڈے کئی مذہبی آمارا تو جس ہے ہم تو سخت نہیں اسلام میں سختی نہیں میں کیا سختی اسلام ہے ضرورے مگر تیرے بد بختی آئی کڑی ہے اور جران دے اسلام ہے سختی نہیں مولا نہ نہیں انسام ہے نہ کلبا رسول اللہ کا چڈ دے اسلام میں سختی نہیں آخ اسلام میں تنقید نہیں کسی کو کچھ نہ کہو جہاں کوئی لگا ہے میں سرکار کلمہ کلما چڈو کیوں میں کیا ساڈا تو کلمہ ہی تنقید تو کیا شروع ہوں آتے جیوں حضرت جی میں آخیا کلمہ شروع ہوں لا لا لا الہ جی بیٹھا جا مطلب ہے کوئی خدا نہیں سب جھوٹے نفی کی نفیتی معلوم ہویا جھوٹیا دی نفی تنقید کرے گا تا ایک خدا نو مننے نا بھائی بھائی سبق پتہ نہیں کس پروفیسر تا چھوڑے نے جی کسی کو کچھ نہیں کہنقید نہیں ہے اسلام میں حضرت اسلام کی مدد جوے تک مارے نا تے دوجی گل پیش کر دے چل ادھر بھی مار اے اسلام دی امت ساڈے دن چل نہیں دین سڈے دن چال سرکار گلام تو رگڑے پٹن والے کی کر کرنے مگر یاد رکھنا کفر بھی سخت ہے اسلام بھی سخت ہے کفر کی سختی ظلم ہے اسلام کی سختی عدل ہے ہاں ہاں ہاں اسلام دی سختی عدل ہے ہوں ادھر مدینا داجدار میں کلا ہے کلاکر لڑا گیا ادھر ابو بکر اکبر گگبر دے نے ادھر ویخ جدو گھوڑے تے سوار ہو گئے حضرت مولا علی مشکل کشا نے کھوڑے دی لگام فل لی گسا علاقہ سی اس پاسے آپ جا رہے ہیں علی پاک فرما نے کدھر چلے جے علی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں <سؤال> حالانکہ ہے حضرت صدیق اکبر جسمانی لحاظ سارے ہابہ سا. تو کمزوری ہی مگر جسمانی کمزوری اور ہے روحانی طاقت اور ہے <سؤال> ظاہری طاقت کیونکہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسل کے ہے اللہ اقبال فرماؤں مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسل کے ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مردے مسل جس کی ازانو سفاشی سرے کلی مو خلیل آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! اللہ دیا بندیا فرما حضرت صدیق اکبر کے کھوڑے الا بنیایا کتاب اٹھا کے ویخ مولا علی فرکار فرما نے سی چلے جے آ فرما نے میں یاد کر چلیا فرما نے کیوں تسا شہید ہو گیا مسلمانوں کی کھ نہیں رہا صدیق جب تک سا جان وہ تیرے تے قربان کیوں روحمار وہ بئی پڑھ رہا سا قربان جاوا حضرت جنگ ہوئی توجہ جناب ہاں اجتہادی مسئلہ اجتہادی جناب جنگ ہو گئی ہاں جی ہاں ایک عیسائی بادشاہ سی عیسائی بادشاہ نے پیغام بھیجیا حضرت امیر معاویہ والے پاس معاویا علی جنگ تیری ہو رہی ہے سنو کر کے علی نو دس تیری فتح ہو جائے گی حضرت تمیر معاویہ کا جواب سنا فرما نے اور کڑا سن لے مسلمانوں کے آپس جگڑے تو دوکھا نہ کھا بمی अगर तू अगर जंग अली अलीफों जरा पैला बंदा लड़ेगा सिपाही बन के मुआविया ही होगा क्रा भ्रा भ्रा जो लड़ पैण मुड़ दुश्मन में तो मौका नहीं ना दें بولو نا شبح اللہ آلانتی جا امریکہ یہ لانتی خردے تگڑ دلے ہو میرے مدینے کے تاجدار گلام ہو امریکہ کے تیل کی پدائش یہاں فاٹا گئے تر <تصفح> تو سڈے منہر پا تو پا کے ٹر گیا سبجھو کوئی نہ نے اکھے آئی امریکہ کا صدام جو تھا نا صدام ایجنٹ تھا صدام ایجنٹ تھا آخیا جی ایجنٹ بننا جرم ہے کہنے لگے ہاں امریکہ کا ایجنٹ بننا جرم ہے تو میں آخیا مرت کو جنہیں اتحاد کیتا ہے جرتالی اشتہار امریکہ کے ایجنٹ بنے کہ نہ بنے جنا ان رل کے پھر امانتی میں کیا تصا دلے پہلو ہی نمبر تے آؤ گے میر موبائل سرکار سب ہی کیوں کہہ کرو سارے اپنے ہی نے ملابے وقوف پھر نتیجہ نکل آئے دنیا ساری کافران کے قبضے ترا پا ہے بھی بھی کو ماسا پوڑا تھا ایسے پاکستان کی قوم کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک کرائے دار کا ماسوار ہوں امریکہ آ کے چکو بستر نسو ایمان دسوڈا کسے پوچھنا کتنے مرد ہو پہ جنہ مردی چودھری ہوا نا گاٹے والا اگلے چپ کے آخر چلنے کو پتا نہیں <سلح> کیا ہے <سلح> اے سکول دیا کتاب تعلیم سکول علی کھول کےوں جی کو کافروں کو ایک کیا جائے یہ آپس میں دوست بن جائے اور قرآن دے فیصلے دے مطابق کافران دوست رکھنے والا آپ ہی کافر بن جاندہ؟ اے شک بن جا کہ نہیں جسل ہے میں کیا جی جدو دوست بن گئے تو سامدو بئیمان ہو گئے امانو ویلو گی لا فرماؤں گا وا بہت میرا فروں مسلمان کرن دی خاطر نہیں دیا چاہی دیاں پہلو نبی پاک دا نظام دے جدو اپنے ملک کے حضور دا نظام ہر اپنے ملک دے تھا, تھا تے محمد اربی دا فرمان چلاوے گا پھر دنیا تینو وی کے زبان بھی تیریاں سکھے گی کلمہ رسول اللہ دا پڑے گی واسطے حضرت فاروق کے آزم جو ہسن من حسنات ہسناتے ابھی وکر ہے آپ جب کسی فوجی دستے کو روانہ فرماتے تو بھیا تم ورتانت لازم اجمی بولی اسے بچنا اجمی سے بچنا فوج نے حکم ہو رہا ہے آج بئی ماں جڑے شتونگڑے لگے پھرتے ہیں جی پڑتے ہیں اور اسلام بک گیا جدو عمر بن خطاب سی اسلام دنیا کائنات سے باغ بہارا لینا اللہ تلامہ مفتی چیٹھی خاص آپ ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مجاہد سپا سال حضرت صاحب ابن ابی وقاص نے پیغام بھیجا کہ حضرت فارس ملک دے اندر کس طرح دا جڑا علاقہ فتح ہویا حضرت اس علاقے دے اندر کتاب بڑے خانے بڑے نے پچھلے دے اس علاقے چ بڑے کتب خانے نے تے اجازت تجازت دسان نو پڑھائیے فاروق اعظم نے جواب لکھیا لکھا پرمایا نو دریا سٹ حضور کیوں فرمایا جی ہدایت تے سڈے کو قرآن کافی ہے جی یہ گمراہی ہے تو سانوڑ ہی کوئی نہیں کوئی کتاب نہ پڑھی جائے سانو محمد عربی پاک دا قرآن کافی ہے میں آنا ہونا خدا کی قسم کر کے آنا میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر حضور ہزور د صحبہ نرم نظر آؤ سی اکبر نرم نظر آئے تو نو گربان تو پھڑ کے آخو میں منا گا میں بھی نرم ہو جاگا نہیں تو پھر جیڑا حضور دے دارہ والا سبق ہے فقی وہی حضور کی امت نو بنا پھر اے اے اے اے سبحان اللہ ہوں سو مسئلہ بیان عرب والے ایڈے انپڑھ سن گنتی بھی نہیں سن جانتے گنتی نہیں سن جانتے سن ایک صاحبی حضرت عمر بن خطاب نو چٹ لکھی چٹھ سرکار اس طرح کرو ایس علاقے ویچ مال بڑا کٹھا ہو گیا مہربانی فرماؤ اسان اے جڑے اجمی لوگ نے نا اتوں کے انہوں آکیے تو سساب حساب گنتی ریاضی یہ سانو سکھاؤ حضرت عمر بن خطاب نے پیغام بھیجا فرمایا آپ جو کچھ کر سکتے ہو کرو سانو کسے غیر دے احسان لین دی ضرورت نہیں کتاب دا نام ہے ا سامنے منہج الثواب فی قبح الكتاب اهلل کتاب امام ابن برہم مصری شافعی دی دوسری المذمۃ فی استعمال اهل الذمہ امام ابن نقاش رضی اللہ تعالی نو سرکار دی دونوں سافی مذہب دے امام نے گل سمجھا جی اے میرے مدینے دے تاجدار صحابوں نے جنہ اسلام دنیا کہنا غالب انہاں فرمایا سانو دے احسان لیند دی لوڑ نہیں سانو مدینے دے تاجدار سب کچھ دے گئے جو ہے کوئی نہ مینو ایک فرمائش ہوئی ہے آم ایک سوال اٹھا فردہ ہے کہ جی حضور سرکار نے قیدی کیتے قیدی بدر دے انہاں نو فرمایا تسان میرے صحابہ نو لکھنا سکھا دو پھر اگے جڑے سوال کرنے والے نا وہ آدھے نے ہزور نے فرمایا میرے صحابہ نو تعلیم دو کئی آتے نے ہزور نے فرمایا میرے ساب لکھنا پڑھنا سکھا جو تا فری ہوں میں تینوں سی کے اکبر دس جلسے شرکت کی وجہ کے گل کے جواب پیش کر دینا تو ان سمجھ لکیر تابوت آخری میخ ٹھوک دے گا اللہ میرا ایک جواب, دے لگا لا, کوئی ایک جواب توڑ دے میری زبان کٹ کے کتے آ پا گیا ٹھیک ہے اس کو بڑی گل تو کوئی ہوں پہلے نمبر سے جواب سن پہلے تو میں پوچھا کہ وہ ڑی کتاب کا جس ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو یا حضور کے حضور نے فرمایا میرے ساب تعلیم دے دو. تے اگو چپ ہوگا کوئی نہیں میں تینوں اصل کتاب وکھانا جس گل لکھی سبحان اللہ توجہ ہے کوئی نہ میرے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اے حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل میرے آقا آکا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام دے جدوں فرمایا ہے نا تو روایت تے لفظ کی نے ہزور نے فرمایا تسان میرے صحابانی لکھنا سکھا دو کی کی سکھا دو لکھنا لکھنے دا آقا نے فرمایا اجل دیا کتابیں چ لکھ کہہ دیتا ہے تعلیم تو تعلیم کیا ہے انما تو محل نے فرمایا میں تو معلم بن کر آیا ہوں آپ نے تعلیم کافر کوئی آتے ہیں لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا میں کیا پڑھنا تے اج پہ سکھ دے تے حضرت سی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مکے میں قرآن کمیں پڑھتے سن پڑھنا تے آج تو اب پہ سیکھی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فاروق کیا مکے میں قرآن پڑھتے تھے پڑھنا اچھا سیکھتے ہیں تے پہلو کی کرتے رہے پر بانف نے اگریزوں کے پیچھے اپنی گوا دی میرے دے تاجدار اللہ علیہ وسلم لکھنا حرام سی اللہ نے لکھنا حرام کیا سی تاکہ دنیا اے مشرکے نہ کھڑے نے قران اپنے ہتھاں لا لکھ لیا ہے کتاب سبح ال عشا امام القلقشندی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی 15 جلداں دے اندر فقیر دے کول موجود ہے امام رضی اللہ و تعالی نو سرکار دی قربان جامع جناب حدیث کتاباں لا دیا آپ سرکار دے لکھنا قرآن خدا نے منع فرمایا ہویا سی میرے محبوبہ تھی نہ کہ یہ نہ سمجھن قرآن ہتھے نہ لکھ لیا سو واسطے آقا نامدار نے فروا جاؤ یہ لکھنا سکھا دیو لکھنا آقا نامدار دار دے سو مگر لکھتے نہیں سو لکھنا کسی سنیا دا تا ایمان ہی ہوئی ہے کہ ہزور تیرش دے عالم سب کڈے بائی ایمان نے جڑے آخل ہزور لکھنا نہیں سا آؤ جدو حضرت امیر مواویہ سکار حضور نے فرمایا بسم اللہ لکھن لگے نا حضرت امیر معاویہ حضور نے فرمایا تبر تبا معاویہ باں لما کر کے لکھ سبحان اللہ سب تب باں لما کر کے لکھ المیم میم نو گول کر کے لکھ جل پستے نے تو ول دے نے پو کوئی نہ لکھنا جان دن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مگر میرے آکا نامدار سرکار نے لکھیا نہ تاکہ نہ نک اپنے ہاتھی کو لکھ رہا یہ وجہ سے ادور سرکار نے اور گل گا جی ادور سرکار نے کافران فرمایا لکھنا چر ان استاد کا درجہ نہیں دتا استاد کا رتبا ان ملتا ہے جڑا مدی تاجدار کین سکھا ہے اسے روایت چوپیا پیش کرنا ایک صحابی دا پتر لکھنا سیکھ رہا گل سمجھا جی کافر نے انہوں کٹیا یہ مسند آمد شریف کا حوالہ جی جدو کافر کٹیا نا تے تو پسیا پیو دبا مینو کافر ماریا ہے آ فرما نے اچھا اے کمینہ جنگے بدر والے بدلے دے کی فرمایا فرمایا کنو فرمایا جی استاد سی تو استاد کمینا آخر فرمایا کمینا بدل والے بدلے لا پھر اچھ تو بعد نہیں جانا ادور دبی پنا فرما گل سمجھ فرمایا کو نہیں جانا جی سرکار او استاد ہوتا تو حضور سرکار دا حساب بھی کٹ کے پتر آ پتر استاد چمڑی لا لو تاکہ کوئی نہیں چلو دیکھو پر ایک لقب دتا کمینے دا معلوم ہویا ہے نا ہوا یہاں کافران او آخنا چاہیے آخنا چاہیے کمینا بدلا لا پھر ہوں گل سمجھا جی جب نمبر ایک دیتا ہے کہ وجہ حکمت یہ دو نمبر یا دوسرا نمبر حضور دی شریعت دے احکامات دیر دیر نال اتر دے رہے مرحلہ وار اتر دے رہے شراب کدی حلال سی کدی حرام ہویا پہلا پردہ کوئی نہیں سی پھر پردا آیا ہوں کوئی ماری کا لال دلیل پیش کیتی کھڑا ہوئے اس دمانے دی کہ یار حضرت مولا علی شراب پیندہ سی یا عمر بن خطاب شراب پیندہ سی پی آرا پیندا سو حرام ہو گیا اس تو بات دی وقا گل نہیں سمجھ لگی آسر میں چیلنج کرنا یا علیہم اے نبی کافرہ تے منافقن ہر جہاد کرو نہ سختی کرو ایک آیتہ آیت اور سورت توبہ قرآن دی آخری سورت اترنے سب تو آخر چی سورت اتری ہے اس آیت دے اترنے تو بعد کوئی مائی ثابت کر دے کسی صحابیفر کو پڑھایا ہو دی کے نہیں تے سمجھ لے او حکم پہلو دونوں قرآن نے سختی دا حکم کیتا اس کو بعد حضور دے صحابہ نے استاد بڑھانا تے دور کی گل کافر نو منشی رکھنا بھی گوارہ نہیں کیتا توجہ ہے کوئی نہنشی منشی حدرت حضرت سیدنا فاروق آزم آپ <تصفح> سرکار مرسے نبوی بھی بیٹھے نے ابو موسا اشاری آ صحابی توجہ توجہ نال منشی رکھی پھرتے ہیں حدرت عمر نے پوچھا ہے کون مسیح تو باہر کیوں کھڑا ہے اب پورے منشی ہے فرمایا اچھا کون ہے جی عیسائی ہے کر کے باہر کھڑا ہے اللہ انہوں نے دوست بنائے پھر نہ جی میں منشی بنائے دوست نہیں فرمایا اچھا اللہ ان کو دور کرتا ہے تم قریب کرتے ہو <توسطيع> خدا دی قسم کر کے نہ فکیر حوالے دے ڈیر لا دے در ویخ من ہجو سواب کے پی پیش کرنا دو سو پنجا سات ستوجا ہے ایس ایدر ویخ جناب آپ تو پوچھا گیا امام ابن نقاش تو مسلمانوں مسلمان دا کا کافران منشی بنا جائے کہ نہ جائیں گے والا فرمایا نولا جال آدال کا جمال مسلم مسلمان نتن جائز نہیں اور اس دے تمام مسلمانوں کا اتفاق اسے واسطے حضور سرکار دا کوئی خلیفہ بھی جناب کافران اپنا منشی رکھ کے گوہ ہاں جی گوارہ نہیں کیتا خدا دیا بندیا منشی کتھے استاد کتھے استاد, استاد تے سردہ سائیں اندائی منشی نہ کرتے غلام اندائی اوہ جی نہ نہ کرتے غلام رکھنے گوارہ نہیں کتے استاد, استاد, جی استاد کتھوں بنا سک دے ساں سمجھ آ رہی کوئی نہ اچھا پھر اگلا جاب سن لائن لا دیا جبا مہربانی میں پوچھنا وا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار مکے انجیا اور جہے بچے پڑھن والے سن مکہ شریف انجیا اج کافر بندھ کے جب بٹھایا اسے پی فرماؤں لکھنا سکھاؤ ہے کوئی نہ لندن گیا کھڑا او مکے کیوں نہیں پیجی لندن گیا کھڑا حضور مکہ کیوں نہیں بھیجیا آقا اے نامدار نو پتا سی کافر ہوا بھیجا یا ایمان کھو آج بن کے بٹھایا کافر سرکار اتو نگر کھڑے نے جی گلام دی شان ہے راہ جاندہ ہے سرکار اتنے کھلے نے گل بھی لکھا بن دی گل بھی لکھا بن دی اللہ سبھی تنزل پہ جب دے گل بھی لکھا بن دی نہیں مکے آج تک ایمان ایمان نہ ٹر جائے نہ جان نہ ٹر جائے یا وہ کافر دشمن سال یا جان لے لیندے یا ایمان لیندے اللہ دیا بندے آؤ یہ تھی اب آپ جدو لندن کو جڑا اتوں کا پھیرا پا آ پکا بئیمان ہی بنیا آتا سر سید احمد خان ایک پھیرا پا کیا آیا آن کے آیا اتنے آگا نہ کوئی جنت نہ کوئی دو دکھ نہ کوئی فرشتے نہ کوئی نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی مراج نہ کوئی, کوئی فلانتی فلان کی بکنا ہے اس آخیا بس میں اسلام مروڑ کے نیش کرنا ہے کہ ساری برادری اگریز کھے ہو جان سڈے ابھی ایک بن جائیے یہ روڑے سارے مکا دے سارے اسلام کا انکار کے بند جدو پیوں میں پیچھوں نسل کا حال کی بننا अगला जवाब सुन सुना मैं थोड़े तु काफिर सवाल उतरे हजरत जी के यार दसो थोड़े नबी न्याई शायद कोनी आबी सा कोल अपने बच्चे पढ़वाए ने जवाब ते को جے کافر سوال کر دے کہ تے نبی کی آپ تعلیم سڈے کافرا کول اور توہین ہوسا رسول اللہ بھی کی کرنی آپ لانا تو اپنے گل آ بھائی توجہ نہیں کی تھی؟ آ جا کے جے اس سوال تو بچنا ہی فقیر والے پاسے آنا ہی ہے کوئی نہ بولو تو صحیح اگان جواب دیا تو رج گیا جی جاب آئے اللہ بھی مہربانی نہ ان ظالم ہر منسوخ حکم نو اے رکھا ہے صحابہ کرام کے فیصلے قرآن دیا ہو جنہوں دے اترنے تو بعد صاحب کرام نے کفار خوب سختی وتی ادر گئے اللہ میں اقبال فرماؤں مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلا نا طبیعت تیری اور ایار ہے یورپ کے شکر پارا فروش مسلمان مینو ڈر خطرہ تیری بچے ہے تیری طبیعت بچوں والی ہے انگریز بڑا ایار مکار شکر پارے ویچن والا شکر جڑے کھرکار ہونے نا بچے چکن خرکار وہ پتہ کی کرتے ہیں انہیں شکر پارے فڑے ہو گئے ادھر آؤ کیا ہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی وہ جب ٹیکنالوجی وہ چوکے لے جیکنالوجی <تصفح> لوگ لے مری پی ساری دنیا اے خدا دی قسم کر کے آنا وہ جنوب ہی کوئی شہ آ پتر پہلو ایسے تمان رکھے گا تو پھر لبے گی خدا دی قسم کر کے آنا مدینے صلی اللہ تعالی وسلم اے صحابہ کرام نے اسلامی احکام پورے اترنے کو بعد کسے کافر نو اپنے نیڑے لگن میرے محبوب سن جواب اور پیش کرنے لگا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم گل سمجھی انہوں نو بننی کھڑے نے کی کھڑے نے بولو بولو بنی فرماند نے لکھنا سکھا گل سمجھا جی جی سمجھو کہ استاد بنایا تو اج چلا استاد استاد کا تو ہوں ادب کہ استاد لتوں پاؤں بند کے رکھی دا ہزور سرکار بنی بن کھڑے بنی رکھی کھڑے پھر لکھنا سکھانے لے پے یہ کیسی تعلیم دے رہے ہیں کہ استاد ہو ہی بننے پے وہ منہوں ہوں پتہ لگا کہ اج استاد نو کیوں منڈے کٹتے ہیں سکول والوں سبق لئی کھڑے ہیں مہنگا پتا لگا بھی پھر سڑک کے استاد روڈ بلاک ہو گئی کہ بلا ڈا ہوا کھڑا سی سیدا پکڑے اس تعلیم میرے مدینے تاجدار کی استاد ان استاد حضرت مولا علی فرما دے من اللہ منی حرفن فن مولائی ہوا مولا ان و شاہ اس و شا شاہ آتا و شاہ اس آدھی آ حضور جن دین ہزور ایک حرف چ جا سکھائے ایک ہرف چ مینو دین کا سکھائے میرا آقا بن گیا ہے مینو چاوے تزاد کر دے مینو چاوے تمام بڑا لوگ باوے چاوے تے ویچ چ ہر حاضر گا اور ہو جور ان بنی کلن کافر بنی کلن پہ مسلمان آزاد اج کون بننے پایا ہوں امریکہ تھی سارے بننے ملا بھی بننے تے پیر بھی تے عوام بھی بجی پی تھی سارے بجے کافر چھوٹا اسے کافر بجے تدور دس بابیا پترو پہلو ان بند لو و و پہلو کافران سے بن لو آخر جی مولوی چشتی بننا منخا ہے میں آخر جی ملستا بننا سوکھا ہے تو سم لانتی رستا بنا سکتے جیسا تو بنا سکتے اور بے وقوفا یہ ساریا گلا ادو اے ضمیر بندے دا آزاد ہوئے تے زندہ ہو اللہ فرما وا دل باندھا ہے اللہ تے ایمان اے اللہ دل ہدایت دے چھڑ اے او چاہ میں جیویں میں دل چمان بڑا ہے ہدایت اج ہٹا کتاب رہی فکیر کو آخر جی اے تے اگو اسلامیات اسلامیات تے آئی رسول اللہ دی طرفوں تے کی طرفوں ایم اے کتوں کیوں جی ایم اے اسلامیات دون ریا کچر بار کھیں گا پہلا علی کی طرف لڑن والا ماویہ ہوا واہ سب لٹ کے آ گیا سبح فربان جا توجہ فرما جناب کرنا حضرت سر سی کے اکبر دے کوڑے لغام حضرت مامی حضرت, حضرت مولا لئی فرمایا خبردار جن اارا گے آپ مدینے آرام کرو علی کئی بے مان لڑائی کھڑے نے انہوں دشمن سن فن فلان سنے تے جانوارن والے سن ایک دوجے جانا بار والے لوگ قربان جمت وجہ فرما حضرت سید نہ سیکبر ہے مقام سے سدھی کھلوتا کون اس میدان کے اندر ابو بکر حضرت ابو بکر جنابے والا کلجاسی جا ڈلو رہے ورنہ عمر ڈول گیا معلوم ہوا حضرت عمر نالوں سدی بہتے سخت جب حضرت اسامہ پنجائب لشکر دیواری آئی ہے اس ویلے بھی حضرت عمر سے مشورے دن والے سن یہاں رہن دو نہ جان در پاسے دشمنی ہو گئی کی بنے گا سدکے صدقے سکی کے اکبر کو فرمایا ایس مدینے کے آلے دوے پرندے ہول گرجا بندے کھان کتے بڑیاں نو جناب چبا دیاں اڈیا کھچ کھچ کے مدینے کے بازار پھر ابو بکر محمد اربی دے حکم دے آچ نہیں آ دی حضور جس لشکر کو روانہ کر کے گئے ہیں اکبر ضرور روانہ کرے ہوا ہو جڑے مسل مسلیات بجا چاہیے ملک بجا چاہیے ملک بجا چاہیے سیدی اکبر نے فوج کل دیتی آج ویخیا جاوے گا جدو فوج اگے گئی جڑے جڑے محل پنڈ دے نال گزرتی سی مرتد تد دے سن آدھے سن بڑی طاقت انہوں کو پتہ نہیں کمی فوج یہ پئی ہووے گی جڑے دشمن اللہ واسطے جا رہے دے گئے ہن مدی مدینے دے تاجدار حکم, حکم دی حکمت ویخ خدا دی قسم کر کے آنا کافر فر دے گئے چکے دے گئے اندروں دے گئے محمد عربی پاک دے غلام چارے پاس دے گئے <laughs> <laughs> اس <اور laughs> فتح کر کے واپس آ گئے صدیق اکبر سرکار آپ نے مدینہ مبارک محفوظ رکھا ہوا ہے ہاں جی ہر پاسے علاقے دے پھر بے والا اسلام پھیل گیا اصل گل پتا کی گل دے کہ آخر نے کئی کمزوری مان والے جڑے نا گل سمجھا جی انہوں نے سوچا جدو رسول اللہ ٹر گئے تو بس ہوں دین مڑکا دریا سدکے جا ایک بی, بی پہ روے گل سمجھا مسند احمد شریف دی روایت ہے حضور دے انتقال لے ویلے ایک بی, بی رون لگ پی साहबी ने पूछा बीबी रोंद क्यों फरमा मैनू पता अधूर ने जाने जाने हर इंसान इस धरती तो जाने मैं रोंद इस वास्ते पैया जी वही असमान आती कट्टी गई अब साडे रब तसमाना तो नुड़ो सज रब तुट गए ने مگر کئی کمزور جڑے ایمان آئے ساروں سمجھیا جب حضور چلے گئے ہوں ساڈا مڑ دین تے کام کیون رویے سڈا رہن کا کوئی مقصد نہیں حضرت صدیق اکبر سرکار دے سد کے جا فرمایا عبادت اللہ دیے محمد پا ادب نہیں جڑا انہاں نوں پوجدا سی او چلے گئے نے جڑا رب نوں پوجدا ہے او تے ہمیشہ تواڈے سرہ تے قائم او بینودا جی فر ہر بندہ اپنے دین تے قائم ہو جاوے خدا دی قسم کر گیانا مسلمان نا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے تن جگراں سی جِن نے قران نوں اینی سمجھو ہر اک ڈول گیا وے صدیق اکبر اس جگہ تے قائم ہو گیا ہے بچہ, بچہ راک سونے سید نہ سدھی کے اکبر اللہ تعالی آپ نبی پاک سرکار بازو کا کم دے رہے مکسو رسالت کی تکمیل سدیق تو یار پھر بغض جے ہر اینا نالے نا تو خدا دی قسم کر کے آنا پکی گل ج اس دا بغض مقصود رسالت نالے مقصود رسالت نالے بغض رسول اللہ نالے رسول اللہ نالے بغض خدا نالے اس ایمان دا اپنا سمجھو بسترہ بورا گولی کر لے آئے تو جس نے حضرت صدیق دے عمر امر پیار پایا ہے نا سمجھ لو اس مقصود رسالت پیار کیا مکسو رسالت دے پیار رسالت پیار رسالت, پیار؟, رسالت پیار رسول اللہ پیار رسول اللہ پیار خود اللہ پیار توجہ ہے کوئی نہ اسے واسطے اللہ سونا فرماؤں مثال دے کے جدو صدیق دے فاروق کی حکومت ہر پاسے قائم ہو گئی اسلام ہر پاس قائم مسلمان غالب ہو گئے ہوں قربان جاوا وہدا شریک مولا نے اپنا محبوب داتا کی لائی فصل جدو تیار ویسر دیوی زور ٹوٹ گئے کسرا ہوش مک گئے ہر پاسے مدینے دے تاجدار دا حکم پیا چلتا ہے فصل ویسی نہ قائم رب نے یوں جبرا اللہ سونے تے رب دے پاک محبوب ن جڑے فصل لاؤ والے سن اللہ فرما بڑی چنگی لگی یہ مان مان بڑی چنگی لگی اللہ فرما جڑے میرے فصل دے دشمن سان وہ ویخ ویخ کے سڑتے ہیں کی کرتے سڑ دے رہ معلوم ہو یا مدینے دے تاجدار دے دین دی فصل صحابہ دی فصل لگینو وے کے تے سنن والے کون نے کافر تے تھرن والے کون نے ربطان کر کے لے یغیدہ بہمالکفار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو سرکار قربان حضرت اکبر سرکار نے جدو ہر پاس اسلام دی حکومت قائم ہو گئی حضرت نے سالا قائم کر دی دیا خدا دی قسم کر کے نہ حضرت سدھی کے اکبر سرکار نے ہین محلہ تاڑیاں تیار فرمائیاں نہ حضرت سدھی کے اکبر نے کچھ نہ بین کوئی جناب محل تیار فرمایا جہا بادشاہی محل ہوں صدیق کے اکبر سرکار کو حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک والی درویشی اختیار کی فکر مدنی تاجدار والا اختیار فرمایا ہے زور رب دی طرف آیا ہے حضرت صدیق کے اکبر سرکار نے حکومت ہر پاسے قائم کر لی گل سمجھا جائے تو جو رکھ لاؤ? کافر کا اس گل تو صرف گھبرا کہ مسلمان دی حکومت نہ بن جا خدا دی قسم کر کے آنا سارے دگڑ دلیا دا زور لانسی ترین ولینا دا اسی دل سے پہ خرچ ہوتا ادھر مسلمان دی حکومت نہ بن جائے دین اسلام قانون دی شکل نافذ نہ ہو جاوے یہ تا کر کے گلا بنائی پھر رہے ہو جی شکوئی دا شریفان کا دا سیاست نال کی تل لگے کسی نے ویکو تو جناب اسلام میں تو سختی نہیں ہے اسلام تو جناب اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا میں کیا مردو تو جڑے جے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا تسا تو توبہ کرو جے جی مسلمان جے جی توبہ دوبارہ کرو نام دو کلما پڑھنے والے نے کیوں میں کیا نبی پاک سرکار دی تلوار کوئی خلقوں بار نہیں یہ جس آخو اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے یہ مطلب ہے تلوار بد خلکی جڑا حضور سرکار دی تلوار خلک دے خلاف سمجھا مسلمان ہے مدینے دے تاجدار دا سارا ہی خل عظیم سی میرے نامدار نام دارسل خدا دی قسم کر کے وہ چاہتے ہیں حکومت ساری ہوکت سہن مسلمان جو میں آ گے بھی کر بند کر دوں اچھا جی سر مسلمان جتھے مظلوم رہن گے مظلوم جتھے رہن گے دی کوئی امداد کرا کوئی نہیں آنا نہ حکومت ہونی نہ امداد ہو سکی حالانکہ مدی نے دار اللہ تعالیٰ سرکار نے ہی اپنی جی سیاست سی ارور نے سیدھی اکبر دپرد کی اسلام ਆਪਣੇ مظلوم دی امداد فرماوندا جے میں اگلے دن فقہ دی کتاب پڑھ رہا اگر مسلمان دی کوئی بیٹی کسی مسلمان دی بیٹی اگر کافران دے قبضے آ جاوے خدا دی قسم مسلمان دا غیرت مند تے سخت مسلمان ہوندا اپنی غیرت جندر اندر حضور دی شریعت دا فیصلہ ہے مشرق تو لے کے مغرب تک جن مسلمان وسدے نے اگر پتہ ہے انہاں نو اسا سارا مال خرچ کریے اپنا تے ساڈی دی بہن کافراں دے ہتھوں آزاد ہو کے ساڈے کول آ سارا مشرق تے مغرب والے مسلمانوں تے فرد ہو جائے اپنی بیٹی آزاد کرا دیں اپنا سارا مال ڈن خرچ کر اے مان جی دے مسلمان میں نے بئیمان جڑے آندے نے ہمارا عراق سے کچھ نہیں لگتا ہمارا فلاں سے کچھ نہیں لگتا خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان وہی وہ ہے جو صدیق اکبر کی طرح امت مصطفی کا درد رکھتا کی رکھتا ہوے درد رکھتا ہوئے جڑا درد خالی ہے دور سرکار جو کا دا ایمان آ لے خدا دی قسم ادھر دیکھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قربان جاواں جنہ مدینے دے تاجدار دی نیابت سنبھالی اے جان شی دے تاجدار سلام کی سنبھالی اس اکبر سرکار نے ہاں واسطے نمونا چھڈیا کی نمونا چھڈیا خرچہ مقرر ہوا کنا ٹائی ہزار روپیہ مہینہ کنا بادشاہ ہے وقت خلیفہ ہے وقت تنخواہ المال مال مقرر ہوئے ڈائی ہزار دو سوٹ کپڑے ڈھائی ہزار وہ درم بنتا دو سوٹ کپڑے ایک سردی کا ایک گرمی کا ہائے ہائے ہائے سدک جاوا اس رحمت بننے والے بادشاہ صرف دو سو کیوں فرمایا میں پرانے کپڑے کفن دے چھوڑیا نے حضور کیوں فرمایا میں جڑے پا کے جانے نے نا جی نہ بخشیا گیا نہ بخشیا گیا اگلے یہ بھی لا تے جے بخشیا گیا تے جنت جائے گا تے دی لوڑ یہ حضور دی غریب امت نو دے دیا دی. نوے کپڑے حضور دی غریب امت دی. ہائے ہائے جب عشق سکھاتا ہے آداب بے خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب بے خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرام شہن شاہی ایسے کوئی نہ اکبر آپ سرکار نے حکومت جانشینی نشی نبی پاک سرکار کیلور سرکار دین دی حکومت قائم کیتا دنیا تعینات دسے حکومت جلان دا حق جی ہے مدینے پر ساری نگاہ ادھر نہیں ساری نگاہ صدیق اکبر سرکار دی تاریف ابھی کرنے دی کرنے حضور دی, دی کرنے مگر خدا دی قسم کر کے آنا ان لوگوں دے فکر تے عمل دونوں تو نگاہ ہٹا کے نگاہ لندن کھڑی تاریخ کے ہو رہی ہے تعریف صدیق کی نظر کدھر ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا صحابہ کرام د صدی کے اکبر جیسے کو خلیفہ منتخب کرنا بتا رہا ہے کہ تخت محمدی کا وارث وہی بن سکتا ہے جو لکھاں دی دشان رکھنا ہوئے نا کیوں ایمان سے بتاؤزور سب فضیلت والے کون سن ابو بکر صدیق سنتے دین سب نو اگے کون سن خلیفا منتخب کیا گیا یہ ہوں گل سمجھا جی گیا اچھا میرے مدینے دے تاجدار سلام کے صحابہ جب منتخب کرن لگے نا صدیق اکبر خلیفا اسے حضور ازواج ازوا جتاہرات سن گر چیٹیا سن اونا تو نہیں پوچھا گیا بادشاہ بنا لگیاں کنوں بنائیے صرف نو پوچھا گیا مرد بھی کہڑے ایک پاسے مہاجرین صحابہ سن دے پاسے انسار صاحبہ سن سارا نہیں پوچھا گیا بادشاہ مقرر کر دیا اور بیبیاں ہزور سرکار ازوا جو متحرات صحابہ کرام نے شامل نہ کر کے دسیا بادشاہ شاہ چنتان کوئی دخل اندازی دینا جائے گلو تو سی اج بڑیا ووٹ کتوں آ گئے اچھا ایک اور ہوسا صدیق اکبر جیسا خلیفہ اس واسطے منتخب ہویا ہوایا چنن والا کوئی جہاز نہیں سی جہاز جانتے جی چالیس لاکھ جہاز آپ کے پاکستان میں فیس کی بدولت پیدا ہو چکی ہے ان کے جہاز میں چننے آیا ابو بکر خلیفہ بننا لیا کوئی اکبر اللہ تعالی عنہ آ بڑی شان والے آپ جنت لائے گئے آپ بلان بن گئے یہ بن گئے وہ بن گئے ادھر تین موہرا پہ نہ ادھر تین کسے لیا ہے مگر فقیر تین اسے پاس لیا رہی حضرتِ صدیقِ اکبر نباد شاہ چُنے آجا رہے حضور سرکار دیاں بی بیاں پاکاں نالو اکل والا کوئی م... اوتِ خدا دی قسم کر گیا نااج دے زمانے دے سارے مرد کتھے کرو حضور سرکار دیاں ازواجِ متحرہ ساڈیاں ماں وامی چوکی سے ماں دی اکل دے نال دے نہیں ہو سکتے ہو سکتے Oh, بی بی شامل نہیں گیا آج لانتی کتوں نے جنہ جنا شانہ بشانہ چلن گیا ووٹ نہیں پاؤ گیا oh, ان چر ملک دی تک گئی نہیں ہو سکتی अगले दिन अगले दिन सड़क से मैं गया सैकट्रिएट में कपड़े टंगे खड़े ने ते थाँ थाँ ते लिख्या औरत खड़ी है किस जगह से चाचा क्या जगह डौले कड़े ने कि जगहाना ने जनाब कहे ने पीनिया है जी भा खड़िया थले लिख्या औरत तरक्की रास्ते पर یا اللہ عورت ترقی کے راستے عورت پریکٹریٹ کی سڑک پر کھڑی ہے یہ ترقی دا راہ کتوں بڑھ گیا جا فیکٹریٹ کی سڑک لتا سیرا بازی کا باضی چنگی کھڑی ہے ملک کی ترقی ہو رہی ہے میں وی کے میں آخیا یا اللہ یہ لانتی ترقی تو سانو بچاوی ترقی پہ اور سی اخرو ہن منہ ہے یہ لانتی کہتے ہیں شانہ بشانہ ساتھ چلے تو ترقی ہوگی مستفیٰ کا فرمان ہے عورتوں کو پیچھے رکھو مرد آگے رہے ان کو خدا بھی پیچھے رکھتا ہے تم بھی پیچھے رکھو سمجھ لگی پوچھا گیا چنیے نہ کسے جہاز تو نہ کسے چور تو نہ کسے لٹے تو نہ کسے کد تو لے تو نہ کسے جناب ملاوٹ کرنے والے پانی ملاو والے تو صحابہ کے نے پوچھا بادشاہ کنو چنیے نہ سد کے جینے کاج دار چن گیا در کملی والا چون گیا انہوں ہزور ددیق نئے انہوں دی چوڑ تو سدکے جی چون نبی پسند سی حید لمبے آسرکار دی پسند مبارک تھی مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم کر کے آنا لوکی آن, آن نے طالبان کا اسلام فلانہ اسلام فلانے کا اسلام میں نے کہا بھئی اسلام طالبان دا نہیں جدا سمجھے بھئی اسلام کسے ملان دا نہیں اسلام کسے پیر دا نہیں اسلام محمد عربی لجبال داوے इस्लाम इमान लाल दसो ए नहीं कर सकता कोई मिलावट नहीं कर सकता हजरत सैयद न सिद्धी के अबर दी अल्लाह तला आपू चुन वाले सारे दयानदार सन सारे नेक सन कौन सन آخر قوم کی زبان سلیکشن سورخانی قوم کی زبان الیکشن اور ہے وہ لا بھی لچی بھی کمینا بھی کمینی بھی جہاز بھی, بھی, بھی وہ جڑا انگوٹھا لان لگتا نا جو دو تو لانا ہوں ایتھے تو لا ایتھے اتو پتہ ہی کونے دا لانا کتنے پیا سدکے جاوا قوم دی تقدیر پہ چننا ہوں واہ واہ کیوں نہ اس قوم دا پٹا بے جس قوم دے بادشاہ چننے واسطے جہاز گیا جڑے روڑیاں پہ پایا ہوں خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویخ دے مقابلے اس انتخاب دے مقابلے ووٹ الیکشن کڈیا تنہ سی کمینے چوکھ شریف گٹ رب دے بندے تھوڑے دے بہتے مسیت گن لے سین گئے یہ بہت مسیطان دسو مسیح آنا بھی مفت پہ پیسے دے ہوں پیسے اتنے سوٹے بھی مار دکٹ لیں سارا کچھ ہونا لانتی سوچیا بھی رکھو یہ آپ ہی جڑے کمینے نے کمینیا چنتے رہن گے ہزور دبان نے سوچا چننا بادشاہ آئے جس حضور دی امت کی دی خدمت کرنی ہے وہ چالو کہ وہ چن کے ادرت سدھی گتبھر اگے لے ڈٹ کے آگ سبھان لا دیا بندے آئی ہوئی ہے کل سانو مسلمانوں جدو آ گئی اب او ہی تر جان گے جدو مدینے تاجدار گلاموں رل جدرت سیدار سی اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاک کا مطالعہ چکرو دیکھ لو ان سرکار نے کنرد سختی کی اللہ ایک پاسے ہو سو جڑی اج تو تعلیم بیٹھا نا سکول آئی صاحب توجہ روجہ اس تعلیم کا مقصد کیا سو او در شان دسی گئی ہے شدار شدت بھی برکت ہوئی کیسرا کیسر کیسرا دیا حکومت گئی حضور دے گلام دیا حکومت بن دے ہزور دما حکومت بن گئی بن گئی گل سمجھا نہیں شدت آشکان کی پہلی صفت دسی گئی آشک سی کے اکبر دی پہلی صفت سکول کی تعلیم کس لیے رکھی گئی تاکہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت تھی وہ ختم ہو جائے اور الفت پیدا ہو جائے مسلمان انگریزوں کے قریب ہو جائے ہوں گل سمجھی حضور دے صحابہ کی پہ کرتے ہیں کپڑے لگ جنیا بولو بولو بولو. تک بھی کی, نہ کی, تھی؟ اونا نے کی تھی. دنیا کی اسلام بھی امام بخاری فارس رن والے نے بولتے اربی بخاری اربی اچھے فارسی ہے؟ معلوم ہوا ہزور دے ہر کسی اپنے پچھے لا د ہوں گل فرما آشکا کی سفت سخت نے سکول دی صفت کی ہے اگریزوں نے بہت ترقی کی ہے وہ بہت ہمارے موسم ہے جیڑا منڈا پڑھ کے سکولوں نکلے وہ پہویں ملانے پیر کا خدا جی قسم کر کے نو آ لو جی احسان ہے تو انگریزوں کا ہے جیسے وہ چاہے ہم ویسے ہی کرنے چاہیے سانو حکم و نادے پابند رہنا چاہیدہ ہے سر سید آمد خان جدا وڈا بھئی مان سی سر سید آمد خان چند حلال تے صلیب عیسائیان دا کتھے رڑا کے جھنڈا بڑایا ہویا سی وہ سا کیا میریا کوشن مسلمان کافر ہے کو جان دے اللہ دے پاک محبوب دی کوشش سی مسلمان کافر